تحریم سورت التحریم مدنی ہے اس میں بارہ آیتیں اور دو رکو ہیں نام پہلی ہی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے ما احل اللہ یہیں سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے قرطبی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک دوسرا نام سورت النبی بھی ہے زمانۂ نزول قرطبی کہتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے نہاس اور ابن مردوہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ صورت التحریم مدینہ میں نازل ہوئی تھی